اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے بھاری بوجھ رکھے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کے بسنی والوں کی روزیاں مقرر کی یہ سب ملا کر چار دن میں ٹھیک جواب پہنچنے والوں کو